صلى الله والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى واهل عليه وصحبه والا عالح و صحابی و صفا وا اما بادشیدان وزیم بسم اللہ الرحمن سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه منت بلا سد کلا ہلاد بھجول کریم او ہلاک سلو نل بجیا اجولہ دینا ملو سلو آلائی وسل مو تسلی منا درو شریف آتا پڑھو باقی کے چپ وسلاد وسلام کار سی دیا رسو لالا لا وا سہبا سی دیا ہبھی بل تو سلام والا سی دیا مکین کلو بل منی والا معذر شام بانی حضرات سنی ہنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم کوئی دو چار ہینڈ لا در میں چار دوستو تقریر تکریر دائم تے لنگ گیا ہے میں روزانہ کسی نہ کسی جگہ تے تقریر کرنی ہوتی ایس وقت طبیعت اور ذہن جہا ہو وہ ساتھ نہیں دندہ. میں صرف اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا دعوت لے حضرت پیر زادہ میاں محمد امیر صاحب سن اس وعدے کے مطابق میں حاضر ہویا صرف ایک گل پندرہ بھی منٹ اندر عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا یقین دے درجے نے چار پجوا درجہ یقین کا ایک ایسا ہے جڑا اللہ دے ولیاں کی نظر چ نا ہون دا ہی حکم رکھ دا ہے ایک یقین دا پہلا درجہ ہے اسمی رسمی کہ جیڑا رب رسول تے یقین تے اس یقین دے ہ بندہ پیچھے چلے او دے پاک نبی دے پیچھے چلے دا نفس وہ واگ موڑتا جاوے اسی پاس ٹردا جاوے چلو تم کو ہوا ہو جدھر یہ یقین اللہ دے ولیاں دے نزدیک نہ ہون دے ہے دوسرا درجہ یقین دا یقین ہوئے اور جس گل یعنی اللہ رسول تے یقین ہے آخرت دے یقینے یقین ہے او ہے مطابق چلنا یہ دوسرا درجہ ہے یہ اللہ د نو حاصل ہوتا ہے لیکن چھوٹے درجے بلی تیسرا درجہ ہے ایس تو اتلا جہی مثال ہے کہ ایک بندہ سندا بتی کرنٹ مار دی یا اگ دی ہوں پہلے درجے والا یہ کہ وہ باوجود علم ہونے پھر ہاتھ لائی کلاؤ ہوں سارے آخر گے یار ان پتا ہی جہلوں پتا ہی کونی سی بھی اگ ساڑ دیے بھی جی پتا ہوتا تو وال مار دا دوسرا درجہ سی بھائی جو کو یقین ہے او دے مطابق عمل ہوے پتا ہے کہ ساڑی بتی مار دیے او, سلم او علم کے مطابق وہ نہ جائے یہ آخیا جا یقین یہ چھوٹے درجے دے ولیا نو حاصل ہوتا ہے اس کو اتلا درجہ یہ تیسرا وہ مثال انج بنے گی بھئی بتی دا مارن دا پتا ہے پھر اگوں مرد بھی ویخا بھئی او فلانا مرد ہے پیا اکھان پیا تیسرا درجہ اے ہے اللہ دے خاص بلیا حاصل ہوتا ہے چوتھا درجہ ہے وہ مثال کہ خود ہاتھ لا کے بتی مسلن بیٹھا سی بتی ڈگ پئی ہے جان بوجھ کے ہاتھ نہیں لایا بیٹھا سی بتی ڈگ پئی ہے مر گیا ہے کے سڑک حق حقل یقین دا درجہ اے درجہ اللہ دے نبیا حاصل ہوتا یقین دا پنجاں درجہ حقیقت و حق حقل یقین دا اے آخری درجہ خود سید صلی لمبیا سل وسل ہوں یقین دا پہلا درجہ ساڈے کول سانو پتہ ہے اللہ ہے ہے نا پتہ یہ بھی پتہ ہے بھی قیامت ہے حساب ہونا مگر مڑ اگ دے اندر بھی چھال مارنے پے بتی جان بوجھ کے ہاتھ بھی لائی کھڑے رب رسول بھی سان پتا اللہ پیدا کیتا ہے اور اس دی فرما برداری فردے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے پیغمبر نے انہوں دی تابے داری تو بغیر نجات نہیں ہونی اللہ فرماؤں گا وامار رسلا مر رسول نیلا لا آبے جیڑا بھی رسول او دا مقصد یہ جی آ جاؤ اللہ ہے میں ہو جا نبی رسول کو نہیں دے جیج دا مقصد یہ ہونا جو آخنا یہ نہیں اینا ہو کرنا تیا جنت لے جان ہر نبی واسطے اللہ نے فرما دیتا ہے کہا رسول بھیجے ہی اس واسطے نے جیویں کملی والے آخ چل دے جاؤ اور اے ہوئی پیغام اللہ دے دا کا ہے حضرت با یزید گستامی رام ات اللہ والا سرکار دا ایک مرید جدوں بھی خاجا صاحب روٹی کھانی کوئی شاید تناول فرمانی انہیں فٹ تبرک پھڑ کے چوک کے کھا لینا تو خان دا استاد سی خاجہ صاحب فرما لگے بیلیا لیا مینو مار کے نا میری کھل جو توں اپنے تے چڑھا لو نا جنا چیر میرے پچھے نہیں چلے گا ان چیر کامیاب نہیں ہوے گا لوکاں دی بربادی دا سبب یہ ہوئی بے یقینی دے. اقبال یہ بے یقینی نہیں آخ اقبال فرما سونا تہذیب حاضر کے گرف تار سے بتر ہے بے یقینی آو آو آو یقین پیدا کرنا د یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کریں نادام یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری اقبال فرما نے مو تیرے جی یقین کوئی نہیں رولہ اس گل اگر یقین ہوں گل تے قیامت یقین سانو ہے سانوں پتہ ہے گل سمجھنا میری بھی مر کے ایک جہان چ پیش ہونا ایس جہان داستے گھر بھی بنا کہ بنیا بنایا مل جاندہ ہے اج کل کا کرو عوام گھر بنتا کہ میں روٹی کما پی کہ اپنے آپ اگے آ, جان دی. آ. جواب تو تسان فٹ دینا ہے کیونکہ تے تجربے والی گلان نے سارا وہ پچھلیا دوسری جہیا گلان آخرات کی کرے گل گھوٹو پہ اتے فٹ تو نہ آنا جی یہ ہاں جی باقی سی گل ہے مولی صاحب ہیلا کرا وسیلا ہو وسیلا کرا تو ہیلا ہوا اتنے فٹ تو دلیل آنگیاں ایک تو ایک تو سارے مولوی کرنا چاہے رہو کچھ رب دا آپ دن رہے گا توسان ایک مولوی دینی ملنی میاں صاحب بیٹھے نے تج میاں صاحب کہہ جان مکان بھی بڑے بڑائے مل جان گے روٹی بھی ہاتھوں میں آ جائے گی ایمان نال دسو میاں صاحب دی گل منو گے وہ تو ہوں میاں صاحب پوچھنا بھی تھی یہ دی گل منو گے کہ نہیں وہ بھی آکنگ میری یہ نہیں مننی دنیا ادنا ہے آخرت آلہ ہے او دے آلہ ہون دی دلیلے وے اور ہون دی دلیلے وے او دے طالب سردار کائنات رہنے اور دنیا دے طالب دنیا دے کمینے رہے کہ خود ادیش آ گیا بھی دنیا کے طلبگار کتے ہیں یہ مردار سید لمبے صلی اللہ تعالی وسلم طاقت ہون دے باوجود پسند نہیں کیتا اپنے واسطے جدو محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کول ادرت جبریلا عرض کی کملی والے رب فرما ہے پیا دس محبوبہ بادشاہ نبی بننا یا بندہ نبی بننا حضور فرما نے میں پسند کیتا یا اللہ مینو بندہ نبی بنا دے تلنا لار نل تشکار حدرت یا سلام نے روندے سن مولا خوف تو رو رو کے اپنے اکھان مبارک دے دلاندے دے نالیاں دے نشان پا مگر مولا اے کہنا تونوں نہیں آخیا ایک بار اے آیا اے نہ رویا کر اے واحد مقام کملی والے در جن حقیقت و حقل یقین دا رتبہ پایا سی جرکت سن خود خدا پیا فرما ہے میرے محبوب جدو حبیبے خدا سل اللہ علیہ وسلم رات نو اٹھ گئے رب سونے دسل کھلو جاتے سن حجر سیا داشا سدیقہ فرمایا نے ہتھا تور مت خدا دے پیرا مبارک چل پیر مبارک سوجا سدیق فرمایا ہو اللہ سونا دے ماں تقتما مندمبے کل ما تاخر دا اعلان اتاری کلا اے فرماشا میں چاہنا وا میں اپنے مولا دا شکر گزار بندہ بن بند جاواں واسطے آ گیا محبوب یا ہل مزم قم کملہ لائلہ کلیلا سونا تھوڑا جا گیا کر رات تھوڑی عبادت کیتی کرے محبوب خدا دا مقام غوث کتب ساری رات عبادت کر کر مر جان سونا نو منع نہیں کرے گا ہوں گل سمجھنا ذرا محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار دیتا گیا محبوبہ چن کی چننا بادشاہی چننا یا سونے محبوبہ میری بندگی چننا حبیب نے بندگی چنی مولا نے اگوں انعام کیتا کہ سونے آج دنیا دی شاہی تو نہیں ہو چنی اثارش فرشان کا شاہ تینوں بڑھا دیتا ہے کہ دن کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ٹاٹ چٹائی دے لیٹے نے کوئی کپڑا نہیں تھلے کوئی تڑائی نہیں بچھائی کوئی کلین نہیں وچیا آپ نورانی پنڈے مبارک دے اتے جس میں اقدس دے اتنے چٹائی دے نشان پہ گئے نے ادھر حضرت عمر بن خطاب آ گئے دروازے تے کھلو گے حبیبِ خدا نوے سحال دندر بے کھیاؤ حضرتِ عمر بن خطاب دیا اکھا مبارک وچوں اتھروں نکل پائے حضور نے پوچھیا عمر رویا کیوں ہے عرض کردے نے کملی والے آمین اُقے سرو کسرا دیا بادشاہیاں پہیاں یادوں دیاں نے او سونے محبوبہ دنیا دے بادشاہ نے دے تھلے پلنگ کلینا سونے محبوبہ محبوبے خدا سونے چٹائیا تھے لے کے جے ہزور فرما نے بن خطاب گھبرا نہیں اڑ کے شہ چنیے ان دنیا چنیے اسان اپنے لئی آخرت چن لیے کلندر اقبال فرما دے مقام مکام ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا قربان والا دے سارے اختیار مولا دیتے سن ساریا شانہ رب سونے دیا سن ایک بار حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دےجے مبارک چاہ جی سرکار دی چار پائی دڑائی لو والی تلاف لیا فرما نے ایشا لوگتے ہیں میں مجبور ہاں فرمایا لو شے جب ایشا جے میں چاہ میرے نال سونے چاندی دے پہاڑ پاؤں رہے جدھر میں جا سونے چاندی دہاڑ ادھر ادھر جاندے رہ مگر اے ایشا سب کو لو آخرت منگی اے اسان سونے کو لو جہان منگا ہے جہا آلہ جہان ہے اے ادنا گٹی جہان یہ رت وجہ فرمان لیا بندے تائیوں حضرت سلطان بہرت سرکار فرما نے آ فرما نے جدہ مرشد سانو کا تدی بی پرواہی او کی ہو یا را تی جاگے پر مرشد جاگی نہ لائی راتی جاگ اور کرے بادی دن در کرے پرائی او کوڑا تخت کہوے سبحان اللہ پورا تخت دنیا د بوڑا تختی دن دنیا د بہو اتے فقر سچی بادشاہی Oh <laughs> بندہ تب فرما کلندر لاہوری نے اپنے پتر نو چٹھی لکھی لندن وال چٹھی اقبال نے لکھی اقبال فرما ہے اپنے پتر اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے ساؤ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے صفال ہند سے میں نا جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فکیر داڑی منہ چنگا جنوبی داڑی چاہیے پگ بھی رکھی ہوک کی شرح تے یقین نہ ہو فخر یقین نہ ہو کی فائدہ وہ امل بنیاد ہی یقین ہے اب ایک غیور بندہ ظاہری جڑا روپ بتایا سنا کہ جی وہ مولوی ہونا تو کرنٹ پی جا مولے ویخ کے اکال آدرا صاحب سرلیاں پٹا کے لوگ چلتے رہے ہیں جہاں دہلی آتان چڑھ دیں دی سرلی قوم ہو اچھا پترو میں روپ تا وٹاواں گا گل مستفا دی تاکہ کسے پاس میرا سن دل میرا نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ ارے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر <متضف SPARF2> <حلاللہ> سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کبے ذریع سے نہیں اقبال کہندہ ہے مسلمان دولت نال نہیں اجڑ دا غریبی نال نہیں اجڑ دا فقر نال نہیں اجڑ تنگ دستی نال نہیں اجڑ دا جے اجڑ دے مولا علی اجڑ دے کی خیال ہے علی پاک فرمو دین دنیا میں تینوں تر تلاک دیتی تین طلاقاں تو بعد عورت ول رجوع نہیں ہو سکتا مڑ نکاح بھی نہیں ہو سکتا فرماؤں نے مولا علی میں دنیا تینک میرے گھر دعا منگو مینو دنیا تھوڑی مل جائے آ فرما نے سی کہ پتر آلی دا پتر فرمایا بے لیا سا دیا پیوی تلاقی پتر دے گھر نہیں آ سکتی سہایا جی بیان ہے خیر غریبی نال مسلمان اجڑا برباد ہوتا مستفا دا گھرانا برباد ہوتا دے گھر دے در توا مہینے بعد چڑھتا ہے جی گریبی فخر مسلمان اجڑتا تو سدھی صدیق اکبر اجڑ دا فاروق کے آزم اجڑتا حضرت بلال ہبشی اجڑتا ایمان دس اجڑے نے کہ سہرے نے نہ گل پہ کرنا یقین کی لیا اسی پاس ہی آ رہا وا گل یقین بھی پیا کرنا بے یقینی گل نہ ماں دل من بولیا جی نہیں تو نہ بولیا جی ایمانچ ہزور گئے کہ وہ بخاری پی دیئے. کم فرما ہے میرے کملیوا نے فرمایا میرے امتی ہو میں دا خطرہ نہیں رکھدا نہیں کہ بکھے ہو کے مر جا ہو گئے سرکار نے فرمایا مینو اس گل کا ڈر پیا مارد ہے تو دولت دنیا دے بوہل کھلنگ گے اس لیے تھی ایک دوجے کے بگ جاؤ گے جاؤ گے کینے آ جاؤ گے آپ کو قتل کرے گا پیو کی عزت نہیں رہے گی استاد کا احترام نہیں رہے گا نبی پاک پاگ کی شرموہیا نہیں رہے گی خدا دا خوف نہیں رہے گا ساریا سفت نکل جان گیا مومنا والیا والیاں تے جانور بن جاو گے خدا وا دلا شریق کی کسمے جی بخاری دی ادیس نہ میں سر لوا دینا میرے کملی والے نے سو منت کا خطرہ ہے گریبی کے فکر کا خطرہ نہیں نا تقبیر حقیقت مفتی ہے سال آرے فر رومی نے نا رومی نے ایک مثال دہ وہ آرے فرومی جنہ دے بارے فرمان علاج آتشے علاج آتشے رومی کے بارے اقبال فرما علاجیا شرومی ہے تیرا مسلمان وہ مریض مسلمان وہ مریض آ جسم دیا مریض تے روح دے وی مریض وہ دونیں چیزوں کے تے ہسپتال نہیں کھلے پائے تھان تھان تھا نے ہسپتال لاؤ بندے جو تھا تھا تھانے مریض ہو گئے اصل گل او جب روح مریض ہو جاوے اس لیے جسم نہیں سہی رہا اصل شاید جسم ٹورن والی روح ہے کہ جسم ہے بولتے صحیح نا رو ہے سمجھ لے جب روح مر جاوے نا اسلے بندے دا آپ کھانا خراب ہو جا پچھلے زمانے وی لے چلن دے چل چل ویلی لگا گیا توجہ فرما مرد پیا کرنا پچھلے زمانے ویخ لندرستیا بھی انہوں رب نے دتی کیوں اس واسطے دی روح صاف روح مریض نہیں سی روح بیمار نہیں سی اصل روح دیاں بیماریاں جسمتیا نے گل سمجھا جرا شرومی علاج یا بڑا اور کھا لف زبان تڑھنا بھی ساری دہاڑی تیرا کنجر خانے زبان چڑھانے ہوں دھی پیڑ کسے کی ایک کرنی ہوتی ہے سلام بھی کری آ فلان تھوپ دیا پترا کی حال تیر اسلام پہ آدھا گل سمجھنا میری شرومی کے سوز میں ہے تیرا جیا شرومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ گال بھی فرنگوں کا فسو ایک ہے تیرے دماغ میں جادو چلے پیا اگریزوں کا ہوںج یہ سونے کی ہے فرمایا مولا روم والا سوز و گداز اے سوزو سوز دی گل سن ایویں تو نہیں مولا روم فرما نے ایک مداری سے پٹاریا سپ رکھتے ہیں سوچا جا کے میں سپ فر لیا وا گیا بغداد پہاڑا تے سپ ویخیا کوئی پورا شتیر جانا ان بن گئی او کھچ کے لے وٹا ماریا ہلیا بھی نہ اس تے مریا پیا بن گیا ایڈا بڑا سپ تے مریا دنیا کٹھی گی پیسے چاڑا گا جناب نام سی نہر کچ خوچ ترو کہ نہ بڑی مشکل بگدار لیا بغداد دے بازار چ لیا تے دنیا کٹھی ہو گئی شتیر جنہ موٹا سپ ویکن ہزار دا مجمع لگ گیا جناب تے ہوں کوئی ادھر روپیہ سٹے کوئی ادھر ہزار سٹے کوئی دس ہزار سٹے بئی مانڈ سورج کی پی تپش ہلیا جدو سپ ہو رہی ہلے تو مداری ہو رہی دا بیڑا ک جائے مر تھا گیا ایڈی بلا جی جناب جی نا سپ ہو رہا نا جدو سر چکا تو سب تو پہلا مداری اور ہوں ایڈی بلا سپ سے جنہ جی مجمہ کھڑا سا وہ پچھلے پیر نسنا شروع ہو گئے کئی تھلے ڈگ گئے کئی اتنے چڑھ گئے کئی بندے مر گئے سپ نے فڑیا اپنا راہ موڑ اسے پہاڑ میں پھر رومی فرما نے یہ گل کر کے اقبال دا مرشد کلندر الہوری دا مرشد فرما فرمایا بے لیا یہ جڑا نفس ہے نا نفس اندر پیا ہے کبے پاس یہ ہے غریبی دی برف جدوں ہے تے پہ ٹھر جانا اندے کول مڑ گریب گریب جو ہوا پیسہ آجرا کراے میری گل نہیں سمجھے <laughs> جن شام کی ٹوکر نہیں پہ لبا مجرا میٹھی سوا کرا <laughs> فرماند نے پیا ٹھریا تمجیا گیا مار پر تینوں پتا نہیں وہی نفسے جہا فراؤن دن پیا ان خدا ہی دعوی کرایا سا نفس مارا کنتر فرک اور ارے فرمی فرما نے ساڈا نفس فراؤنوں گاٹ کوئی نہیں صرف گل یہ خدا کی تا سی دعوی بادشاہ ہی ٹکر دی جی ٹکر جائے کھلے مریا یا. مولوی بھی سمجھا مریا پیر بھی سمجھا مریا عوام بھی سمجھا مریا پر یہ پار ستا سی جدو آئی نہ دولت دی تپش تے سورج نکلیا اے انلیم ہو شانی کول جا رپیہ دا پیسے ایک فکیر ہوگتا پیسے دے آپ نے لڑ کے چھ لوپیے مارے فرمایا لے جا بے لیا سارے کا پٹا پ کیا بات? میری گل سمجھ رہا کہ نہیں <متصفيق> <کیونکہ جننا> چهر... <متصف> دا سفرے نہ ہو سنڈی نہیں مرد دل سکیاں پہ امریکن سنڈی فصلوں لگی ہے تو سارے دل میں بھی وہی سنڈی لگی ای ای. میری گل نہیں فرما مر پہ کرنا خدا وا دری میں مسلمان برباد ہوتے نہیں جد لے حریس بن جان آخر کی دی فکر دین بے یقین ہو جاؤ حضرت سید سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو فرما نے اللہ پڑے پڑھا اللہ پڑ پڑھا پھر ہو گیا ہے جاپو پردار بر تال مردار او, او کتاب پڑھیا پر زال منف سی نام نشان کران کرانگے تو ملے گی پکا جبکہ مولا کائنات بغیر کیتوں بھی دنیا دن ہے. اونے قرآن فرما دتا بابا مین بتن ارد اللہ اللہ ہر رب تی شاید فرد نہیں مگر انہیں اپنے فضل رزق پہچا فرض کر لیا ضرور دیا میں مثال دینا ہونا جر دیا ہو لو اگلے نک تھا پائپ لگے جب یہ جائے نا مک ہوں منہ ایڈا کھولنا جب سائی دانا بھی اندر جان دے موڑا ایمان دس گل گلتے میں تنوا آخیا بے یقینینے ہو کے نہیں بولنا یقین نہ بولنا گل صحیح ہے گلت اچھا میں پورے قرآن حدیث وچوں اگر تھی وکھا نا اللہ فرمایا ہو دنیا دے بارے تو انہیں آخیا میں اپنے تے کیتی ترد کی تی, اس کو دینا ہے ہوں پورے قرآن وچوں میں ایک, ایک جملہ وکھا اللہ فرمایا ہوے تسان کچھ نہ کرے میں جنت دینی نہیں نہیں لبدا لبدا ل لبدا لبدا ایک رب کا قرآن ہے ایک آج دے اچھے مولویا قرآن ہے رب درآن کا میں جنت نہیں دینی اہر چیر جنہ چر عمل کر کے نہیں گا تو میں آیا دسان پہ جنت لب جی یہ تیری ساری جنت دا مول مولوی دی جنت دا مول آج کل جنت اوی سستی لبتی پر اللہ دی جنت کا مل پتا کنا دساں دساں جی جنت زبان دسا رب فرما لهم الجنہ رب ہے میں جنت دینا تے مولا مل کی فرمایا جان بھی میرے راہ لگنی ہے مال بھی تیرا میرے راہ لگے گا تے پھر جنت دیا گا یہ رب سونے مول رکھے اکبال ایک گل کیتی ہے کی فرماؤں بحش سے باہر ارباب اربابست ایک بحس ہوے جڑی ہمت والے بندے واسطے جیسے حضرت امام حسین بہر پاکانے حرم ہست ایک بحث ہوے دے ہرما واسطے نیک لوگا دا ہجیری سرکار بگو ہندی مسلمان آ کے خوشباش بحشتے فی اللہ ہم ہست ہندوستانی نو کہہ دیو۔ खुश वो हेग जन्नत फी फीसा भी, भी मिलती <laughs> जी तुसा सब <लब> <laughs> ना हिग लगे ना फटकड़ी सीधी गल जहन्नम कहली बड़ी है मौलवी वाले ए जन्नत नहीं तो जन्नत है मौल साहब है साल पाक में सरकार ہوں گل کے جی یقین لگا سان دنیا کے بارے یقین ہے پکا ٹکا کرے تو لبے گی نہیں سویرے تمبی کسدا ویخیا کر تین بجے رات نسل خانے بڑا ہوا کیوں چلو سات تین پتا اہلا کر گے تو وسیلا ہوا اے جڑا خدا نے دوجا جہان بنایا ہے اتے پنجا سال دی زندگی اتے ساری زندگی اے فانی او باقی یقین سی حضرت فرماندے نے بیلیو ساری زمین آسمان رب بنا دے سونے دے تے اے آخ سونا دے سارا جہان دینے آ تے جنت کچا ٹارا دینا دس کی لینماند نے میں تے وہی کچا ٹھارا ہی چنانگا اس واسطے اس نام مک روے جا رہے اے یہ یقین ولیاں والا اسی واسطے ہر ویلے تیار نے سان دنیا دے واسطے علم الیقین یقین الیقین تے حق الیقین ہے آخرت دے واسطے نہ علم الیقین این الیقین حق الیقین یقین ہے نہ یقین ہے نہ حقول یقین وہ یقین ہے پھر تو گرو تو کیڑا یقین ہے پھر ترت اس <سلام> یقین کیڑا یقین آر ترت نہ شیطان آے یعنی کام کرنے نے یزید والے جنت لینی ہے حسین آہا سبحان اللہ اس قوم تو صدقے کے کام تو جنت حسین جو ہائی نات خاندڑ نبی پاک سکار نام سے پیسے لے پیسے میرے بولو تو سی تو پھر شرم آنی چاہیے سے پیسے جہے ہزور دبے نے سے پیسے نار میں حضور کے دے دل دھیرا دے حضور دی مخالفت کر ایک فقیر سی گل سمجھی حمام تے گیا تے ایک بندہ داڑی پیمنا ہو فقیر جا کے آخدہ ہے چی میں کنی آخلا ریش میں تراشم میں داڑھی چھیل رہا ہوں دل کسیرا نش خراشم میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا داڑی پہ چلنا فکیر کہنے لگا نہیں یار دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی تو رب پاک محبوب دل چھلنا ہے پیا بے وقوفہ <سؤال> بیماری بن گئی ہے بابا بیماری بن گئی ہے لگی کتنا بیماری پاس لگتی ہوا یقین ہے پھر ترت اس یقین کیڑا یقین آر ترت اس یقین کیڑا یقین پھر کام کرنے نے شیطان والے یعنی کام کرنے نے یزید والے جنت لینی ہے حسین والی آہ سب کے کام تو جنت امام حسین والی منگنی ہے ہوں نال دس حسین والی جنت جو لبنی حسین والے کام کرنے پڑ گے کہ یزید لیڈ والے کئی نات خانداڑی نبی پاک سرکار نام سے پیسے لائے بولو تو سی نا تو پھر شرم آنی چاہیے اسی پیسے جی ہزور دبے نے اسی پیسے میں ہزور کے دل دھیرا ہزور کی مخالفت کرکیر سی گل سمجھی ہمام تے گیا ایک بندہ داڑھی پہ بناوے وہ فقیر جا کے آخدہ چی میں کنی انہیں ریش میں تراشم میں داڑھی چھیل رہا ہوں دل کسے کسیرا نش راشم میں کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا داڑی پہ چھیلنا فقیر کہنے لگا نہیں یار دلے رسول اللہ صل اللہ خراشی تو پاک محبوب دا دل چلنا پیا بے بخوفا یہ بیماری بن گئی ہے بابا آدھا بیماری بن گئی ہے ویکو بھی لگی ہوں. آخر بیماری بھی کسے لگ تو کسی پاس لگ ہوتی ہے نا تو بےلی ہتھ بن کے بہر ہے دنیا واسطے جے دنیا بغیر کیوں نہیں لبھی دی ساری دہڑی اگلے چھل دے نے تے پھر جا کے دو تین ہزار چار ہزار مہینے دا کا ہاتھی تے جنت دا مل تیری ساری خدائی نہیں ہو سکتی لین واسطے دنیا نالوں ود مزدوری محنت کرنی پی نہیں تے مڑ شیتان تینوں تو <تصفح> پائی کھڑائی مجی بیجی ہوگتی ہو تما بیجیا ہوے تو ہندونے نہیں اگتے کی خیال ہے کرتوت جہانوی والے کیتے ہو جنت نہیں لبھی جنت جدوں بھی ملے گی ہمیشہ جنتی والے لب لبے پورے قرآن اچھا بے یقینی کا شکار ہاں یہ سان برباد کر گئی ہے اصل ولیا کی تعریف کرنے آن لیکن جڑا ولیاں والا کام میں ایسا لگ ہے یہ کوڑا کو لگتا مثلا حضرت بشر ہافی رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں رستے دے اندر انہوں اللہ دے نام دا کاغذ ملیا ہے تے چک کے تے آخیا یا مولا سونے تیرا نام پیرا ایک دا ہے پیران جا کے خوشبو لا کے تے ایک دیوار رکھ دیتا ہے دیوار سوراخی اندر رکھ چسمت جاگ آن کے خبر سنائیے فرشتے نے بشرافی اللہ نام نو خوشبو لا کے عزت کی رب تیرا نام عزت والا کر گنج بخش نے اپنی کتاب بچھ بشرافی کا ذکر فرمایا دتا مرشد آجد الفانی ردی اللہ تعالی پیشاب واسطے گئے ویخیا پیالہ مٹی دا پیائے اللہ دا نام لکھیا اتنے گند لگا پخانا فورن چکیا ان چک کے توتا صاف کر کے کپڑے چلےٹ کے گھر رکھیا زندگی باقی اسی پیالے پانی پی رہ فرمایا مینو ساری زندگی او شہ نہیں لبھی جڑی اللہ دے نام کی تاظیم ولیم کی گل ہوں جہا بندہ اتوں ٹر پوے راہ اخبار پے اشتہار پے نے مولویا کا بھی پٹھا بیٹھا کھڑا انہیں بھی اشتہار آدھے میں چہ آ گا نی رڈا وڈا نام ہے اشتہار تے لکھی چے وہ جناب اشتہار تھلے ڈگن کے نالی چاہتے ہیں جڑا چکنا شروع کر دے کوئی ہے بے وکوف کوئی آج کت روپیے کلار دینا لاہور وڈے ٹیشن ٹی لک بھی سیدھا نہیں کرے گا آک ٹر جائے پاڈ پر رپیے نہ جان جڑے آپ لک پھر جڑا لاند. ایمان میں ایمانسو پر اب بئیمان قوم با جو بن گئے رب دے گیا دی قدر کوئی نہیں ولیاں نبیا دی حضور دی تعریف سفر سنا ضرور کرنے پر نا سانو کملی دی شکل چنگی لگتی ہے نا نہ حضور دا عمل چنگا لگتا جی چنگا جو لگے مڑ عمل بھی ہزور والا کریے شکل بھی بولتے صحیح نظر ایمان ایمان دسنا اچھا بے یقینی دا بے یقینی دے تو دھوکھا صرف شیطان پائی کھڑائی جی میں بیجے گا وہ میں کٹے گا تینو فقیر تین فکیر کسے کلے سنا اصل ایک بے ٹائم جی ہو گیا ایسا بے وقت ہو گئے سوا تے تی پھر تینوں ہو تقریب سنا سی تے سا بےڑا بیڑا ہے میں تو ہوں یہ شرط رکھی بیٹھا کہ نات خان جی گا میں اپنی مرضی کا لاوا گا تو پھر اتے میں تقریر کرنی ورنہ نہیں کرنی خوبصورت شکل والے وقت منڈے نات پڑن آلہ حضرت بریل بھی فرما نے اس محفل جانا بھی حرام ہے جی جانے پٹھا بہت روکنے آڑتے ہیں نہیں دے تو اپنا ایمان ہے بندہ کرے گا فر کئی یہو جہ شیر پڑھن گا ایمان ہی چٹ آک ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا موڈے کملی کالی یہ ہوں بڑی سر شیر پڑن گے پر پتہ نہیں پیا ہوتا بھائی یہ ایمان دے مچرا پیا پھر لوگاں قبر تو نہیں ڈرایا جنہیں کملی والے قبر چنا ہے ان کبر تو ڈرایا ڈرایا قبر تو بولو تو سی نا تو کیا کملی والے لوگ پٹھا بیٹھا اس قوم کا کلام اسے واسطے ہے حضرت بلر بریلوی نے شریعت مستفا تکڑی تولتے کلام مستفا یہ آلہ حضرت دا کلام ہے نا جا تکڑی تولتے بابا جی کہ ایک دو شیر سنا دے دینا آلہ حضرت فاضلے بریلوی فرما فر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں قربان جاوا پھر کے گلی در در دے کڈے نہ کھڑکا ہکو مدنی دے بوہے پہ بہ جاؤ ر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں نہیں ڈایا بولیا حدرت اسمان گنی فرم قبر فرمایا کملی والے ہے قبر قیامت دی پہلی منزل جی اگا بھی نکل جان دے فرمایا اس واسطے رو رو کے قبر دی روشنی تلاش کرنے تاکہ قبر تو چھٹ جائیے ایمان نالسو جی ند خود اپنی زبان فرماے جا اسمان جا علی جنتی ہیں جا صدیق جنتی ہیں جا فاروق جنتی ہیں جا جنتی ہے رحمان جنتی گن گن کے گا جنتی او تے رو رو کے زندگی گزار گزارتے جنہ کے جہنمی بھی تے تین لفافا بھی خط کسے پاس کون آیا تین مینو بھی ایسا جنتی ہو گیا موڑا اپنے آپ جنتی بھی سمجھی کھلیا ہوں کام سارے تے یقین بھی رکھی کھڑے رونا بھی چھوڑی ہی کھڑے ہاں جی مگر کی گل ہے اصل گل سان پتا کو نہیں ہاں جی کہ اے منزل کیڑی ہے اے پوچھنا ہی تو حضرت سلطان باہو تو پوچھ کے سلطان باہو فرماؤں جیوں دیکھی جال یار سال sar moyadi eta o jane چھوڑا یار میں ماں پیو بھائیا اتے دجا عزاب قبر د مردان ہے ہی نہیں پر گل سمجھنا میری کل اجکلپا ٹائٹس بہت زیادہ کہ قوم کو ہر چوتھے آدمی کو کالا جرکان لگ گیا میں کہ ہو چٹا جرکان اس قوم کو لگے کالے لگنا ہے جو کام جو کالے والے نے کرتوت جو مقالے ملی کھڑے مولا لگنا اس قوم قومان لگ جائے ہر چوتھے بند میں اتفاق ہسپتال گیا بورڈ لگا سی کہ ترقی ہو گئی ہر چوتھے آدمی کو شوگر لگ گئی ہر چوتھے آدمی کو شوگر لگ گئی میں اللہ دے بندے پہلے کوڑیاں چیزاں بندے کھان کھانے ہوں سن وہ برکت ہوں سی بندے شوگرا موگرا یہ بماریاں نہیں سن لگتی ہوں ادھر ہاں چینی کم چاہیے کڑیے ادھر نا مولی کام چاہیے میٹیا گلان سڑا سڑا کے ادھر جسم نو شوگرے نو شوگر ادھر روح ن شوگر ہوئی کھڑی جن چڑھ کی گل نہ کرو ار سڈا یرکان نہیں ٹوٹتا مریض اگوں شوگر دے بیٹھے چینی کی فضیلت شروع کر دو کٹی چھی خری بخشی بخشوائے ادھر نے حضور بھی رحمت تل لال امین رب بھی رحیم مڑ سان کی کہڑی لوڑ ہے قوم آدی نارا تکبیر نارا رسالت سٹو مولوی دی جیب سو روپیہ مولوی جیب گرم کی تو ایمان نرم تھا دا دٹھا بیٹھا مولی دا دا پٹھا بیٹھا امام غزالی حجت السلام آپ لکھتے دینے فرمایا جڑا مولی تقریر کرے نا لوک رب دا خوف دل چاوڑ دی بجائے بے خوف ہو جان ر اس مولی نالوں زانی شرابی بنتا چاہم گیا سی نا مراد اتوں نگاہ اٹھا سا ارش مولہ جانتی ماریا کتوں گیا مطمئن ہو گیا ولی بن جو مینو ہوں کہ ڈر ہے رب آخیا اچھا میرا ڈر چھٹی کھڑے میں آدم علیہ اسلام دو سو سال روایا ہے جڑا نبی سی تو سے تیرا ڈر چی اللہ نے شرے ہویا موسا علیہ السلام کے خلاف بدوا چکی اللہ مثال دیتی ما سال کا ما سال کلب فرمایا اس بائیمان دی مثال کتے کی رلا دیتا سنو رل گیا کتے نالا مل دی وجہ نال کے نہیں رلیا خدا دے بندے رب دی باہر گاو تکریر سنیا کر نات خانی وہ سنیا کر جس نال مستفا کی تابے داری دا جذبہ پیدا ہوئے رب دا خوف پیدا ہو اگلے جہان در تو بچ جاوے او چنگا تو ایتھے بے ڈر ہو کے اگلے جہان دے سارے ڈر تے پی جان اے تیرے منہ ہے ایتھے ڈر رکھ اگلے جہان نے ڈر ہو جائے گا خدا دی قسم دعا کرو اللہ سانو ہدایت دے اللہ سانو رب کو دعا منگیا کر یا مولا سچا راہ بخا آپ جس سے چل کے دونوں جہان سڈے سور سا جان سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں جناب جی انہی الفاظ سے اختتام کرنا واحد لا شریق مولا امت مسلمہ دی حالت زارتے کرم فرماوے عزت رفتہ واپس عطا فرماوے حکا پینے کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے یہ تو اس قوم تو پوچھو بھی دی کی روشنی میں تو حکا پیندا جو کو نہیں میں روشنی کی پا سکنا جی ہاں میں اتنا جاننا حضور دی شرح متاہرا ہے ہر او شاید جیڑی انسان دے بدن نو نقصان دے وے او حرام ہو فتوی کی گل جی ہر او شاید جیڑی جسم دے واسطے نقصان دے دہ مثلا سالن مسیا پیا ہوک مسیا پیا دے نقصان ہوے جسم نو وہ سالن کھانا حرام ہے حالانکہ سالن تے تو حلال لال پر سگریٹ دی ڈبی تو ماشاء اللہ تو سن لکھیا آپ ہی ویخ لکھیا کھڑا ہو خبردار تمباکو شیشا بازار ادھر آ فلٹر دوستی ہو تو ایسی ہو دور فرم منو ہاتھ آ خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے خدا بھی قسم چھ فٹ دا جوان لگا پھر پر مردہ ہے بے جان ہے بے اقل ہے کوئی اقل نہیں ہے تو میرے دی کی تابے داری اچھ پی بس اکل دوسرے اکل دا حال ہے بھائی ادھر مزرے سہت ہو گئی ہے ادھروں دوستی ہو تو ایسی منج کٹی چی یہ دوستی ہے ادھر صحت برباد پی ہوں فترے برباد پے ہوں نے دمے دی تکلیف پی لگ ہے ہونٹ کالے سیاہ ہو گئے ہیں جی اٹھ بہدیا مڑ چکر آتے ہیں ہوں جیتے بس تو چلو نا شڑک پور شریف ہڑ جاؤ یا این جاؤ ویچ آ جان گے جی السلام علیکم جی چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں سنت کا سوال سلام کا جواب دینا سنت مستفا ہے داڑی کسی بھی نہیں رکھی ہو میں لیا میں کہ سلام دا جواب دینا سنت ہو گیا حضور دی داڑی دی حرام تہت ری. نام پیسے جو تو لوگ سنت یاد آ گیا کرتی اسی طرح دو سنتا سانو بڑیا یاد جی ایک رزق کمانا کما مول صاحب رزق حلال تم ادرو روک دونوں نفس دا جو دا شادی نکا منتی من, من رکھنے سنتی سمجھنی نکاح کرنا میری سنت ہے جو میری سنت سے منہ گا وہ میں سے نہیں ہے فرد بنا کھڑے سنت دا دشمن بنی ہے میری گل نہیں سمجھ ایمانیاں گلا لے کے سچیاں چلو تسان بھی شکر من پیا توقل اپنی بچا پر ایمان نہیں بچا سیاحت مٹی سہا بچا ہے آپ شیر ربانی رحمت اللہ فرما دے ہوں دے سن شاہ صاحب کرما کے مرید ہوا کرو بےلی وہ حکا بیڑی واہ اچھے طریقے چھڑا کافی جگہ پر اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے سات سو چھیاسی بانوے لکھا جائز ہے لکھنا بلکہ یہی لکھنا چاہیے اجکل پتا ہی ہے شادی کارڈ پہ شادی کوئی کام شریعت دے مطابق نہیں ہوں پر بسم اللہ ضرور لکھی ہوتی ہے کارڈ دے پھر سڈیا بیبیاں سبحان اللہ ماشا اللہ جی ٹی وی کا ڈبا جاڈیا آکاشک ہوقی کھڑی ہوں نے اٹھ ہزار ٹی وی ٹرالی جا رب سونے دا نام ہے اخبار ہے تے تران لکھیا آیات لکھیا نے انہوں بوکھر فیڑ کے ویڑے باہر سٹ دینا یہ گندے وہ اس قوم واسطے بہترین رنگ گل نہیں سمجھ لگی ہے جی ویختے صحیح بی سڈیا سندیاں نے پہ ان میں تھوڑا جا دس جا کہ بی رب ہے بسرین سامنے رکھ ل میری دھیے پینے میری ماں سا خاتون جنت سامنے رکھ ل جی بچنا اللہ اللہ کیا غیر بچنا نگاہ نہ کرائے بی بی فرمایا میرا جنازہ جدو اٹھے تو رات نو اٹھایا جے تاکہ غیر میرا جنازہ بھی ٹردان نہ ویخ لوگ تو نہیں مڑ گو لال حسین ورگے نے نا یلانت مولا حسین تے کروڑا رحمت پہ پلامہ اقبال دے اگر بندے دے درویش پذیری ہزاروں مت بیرد تمیری بطولِ باش و پنہاش و کہ کے دراغوش شبیرِ بگیری اقبال فرمو گئے مسلمان دی تھی پہنو نہیں تھی اوہ میں درویش دی نصیت قبول کر لے سارا زمانہ مر جاوے گا مگر تو نہیں مرے گی تیرا نام ہمیشہ زندہ روے گا کی بڑھ تو بی بی پاک بطول وانگو اس زمانے تو لوک جاں بی, بی پاک بطول وانگو غیر مردہ تو لک جا گود بھی جلا جی سنا کا گلا پڑھا جاتا ہے جنازے اندر ہاں جی بالکل ہے حدیث بھی آیا ہے فکا دیا کتابوں بھی آیا ہے. ہاں جی اللہ رب اللہ انہوں دوستوں جنہوں نے محفل سجائیے سونے نبی سرور کا سدکا انہوں تے میں گمراہ بند واللہ ہدایت فرما جی بخش فرماوے آخر الحمد آج کے اس روحانی اقدام کی ریکاٹنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں اف تو فون نمبر صفر تین سو ایک چوہتر پچونجا نو سو بائیس مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں भाभी पेंट शर्ट पहनना चाहिए बस मैं इना ही आना मैं इना ही आना हना इने सौड़े कपड़े तक खोते न पा दो तो हाल देखो बचारा बनता की हम देना ईमान मैं एक दिन बस च बैठा तो पेंट पा के मुडे मेरे ना आखोते میںڑے چار چار سات خوشی میں جٹ جا بننا میری اکل بھائی یہ کبرجر بندہ وڑ سا خوشی نالی وڑ سا میں جی رب ناراض ہو گیا آ پینٹ جی سوڑے کپڑے کسی پوائے جانو خوش ہو خوش ہو پریشان ہو سی آدھے چاچا وہ ٹیٹڑیاں مارسی میں مصیبت کیڑی نیا گیا میں کہ پہ سارے کھوتیاں بھی گیا گزرے ہوئے بھی کھوتا پریشان ہو سکتا شوق وال پائی میرا سگیا پول لاگار اتو پیٹی چڑھائی ہوں تو ٹکرائی ادی روٹی ہٹا رہی ادی اتار آ جائے پیپسی بھی پیوی ہے بھائی سدیق کو پوچھ بے چارا وقت نیا ہوں کسی نے میرے کو پینٹ پایا بندہ موت لے کر مر جائے چنگا ایمان کالج پڑھنے پڑھائی کالج ایمان لگ جائے کالج تبجو نی ہوگی تھی توجہ نہیں ہوگی تھی جہاں پڑھائی کالج ادائی لگ جی مستفا سرکار غلامی ذہن رکھنے والے پنڈک ہے جب زولہ خان حضرت یوسف علیہ السلام کو برے ارادے سے بند کمرے میں بلایا اس وقت زلافا ننگی تھی یا کپڑوں میں تھی سوال شرم میں دس دینا مسئلہ سوال خدا مولبیا کر سوال کرنا کون جن سوال ہے سا زلاخا حضرت یوسف علیہ السلام کی گھر والی بات ہے حضرت سیدہ دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہوئی ہے ہو بی بی نہیں بول سکتے اس لیے وہ کپڑے حالت سن کپڑیاں کی حالت سن اور برا خیال سوچنا شیطانی ہے امامہ والے شیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائے امامہ والے مہربانی فروغ سفید امامہ والے سیفیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائے مہربانی فرما کر سفید امام والے سیفیوں کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں گزارش ہے کبلا سیفی حضرات ہے سنی, سنی سنی نے اہل سنت وال وچوں نہیں لیکن انہوں دے بڑے پیر دیو کتاب ہدایت سالکین جس سے اس نے لکھا ہے کہ مینو تو میرے خلیفے جہاں ولی نہ من کاے اے در حقیقت سوچا جاوے تے صدیق اکبر بھی یہ دعوی نہیں کیتا، فاروق اعظم نہیں, نہیں, نہیں سالکینیے اور ہون میرے کول بےلی لہ گئی ہے اس لکھے کہ جیڑا مجھے اور میرے خلیفوں کو ولی نہ مانے وہ کافر ہے ہوں میں کافر تصا نہیں منتے تو سارے کافر چلو روکا یہ شریعت یہ در حقیقت سوچا جائے تو ایک نبوت دمنی دعوی صرف نبوت مقام ایسا ہوتا ہے کہ جس کا انکار کب ہوتا ہے باقی کوئی منکر کافر نہیں ہو سکتا چاہے روز پاپ کی ولاس کا کوئی منکر بنے تو اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے کافر اسی کو قرار دیا جائے گا جو نبی کی نبوت کا منکر ہوتا ہے میں تو میں نہیں جان دے پر نہیں پتا سنو سنو سنو میرا پراواز سوڑو جی جی تکریر ہوں بہاد پرچیاں ہوں ہر اگلی گل میں سناوا انہاں نے کہہ نا بھائی وہ ہدایت نہیں ہدایت اور سالکین ہداً ہداً ایک پرانی ایک نوی ہے نمی موٹی ہے انہاں جان کے وچوں گلان کڈیا نے موٹی جی پرانی آئی اس ویلے پیر کھجوری گیا سال پہلے پشاور بارے میرے نال آمنے سامنے عربی تے فارسی دو زبان گپتگو ہوئی سی جس افراد کیا کہ واقعی صحیح ہے جہاں جی تے میرے خلیفے ولی نہ من کافر ہے یہ اس میرے برملا کیتی سی اس مسئلے تے دوسرا یہاں کی کتابیں لکھا کہ ہو ہو ہے کہ ہوس پاک چھ درجے اچے ہوئی ہو سکتا ہے چھ درجے ہو سکتا ہے اتانے سنی تک کرنا وا اسکول کی گل ہو سکتی ہے ہدایت سارے چین پرانی لیا نہ میرے سر ونڈ دیا جو سنو سنو हिदायत सारे पुरानी फिर वर्प चप असारी बैठो की बुलाब है बैजे भाई, भाई, भाई सुून ना बैठो स्कूल ना, ना गल करो और दूसरी गल नबी की शरीय वही है तुम वे बैठो बैठो तस्लीफ रखो ڈبیت عوام آسان گلام گئی سنتے رہ جہاں آسان بے دین کئی گلا ایسا آئی نے جہیا عوام پسی پئی لیکن میں کی کام سنیا خوش ہوئے نے دانت دیتی میاں بھجو بو یہ گلا ہوتی رہی نے رہ نوی نہیں نیت دہا خاصا کھا کھا کے دیکھو بابا جی بابا جی گل سنو گل سنو گل سنو میں یہ دسو میں اس کا میں ٹی وی کے خلاف بولیا ٹی وی کہ نہیں खिलाफ बोलिया कौन है, है, है। बर्दाश्त किया यार अपने आप नीर आखिए आखिए दीन ठेकेदार दी दीन की ठेके दी सची गल सुन के असर गबारा ना करिए मोड़ आवाम चंकी रही مرید ترساں گاؤں میں تمہیں کی آخیا ترساں پہ دے جائیں سنو دے جائیں کہ یہ گل نہیں چھ درجے ہیں چھ درجے مقامی تبدیلی اگر یہ لفظ نہ ہو سر وڈا دیا گا اس کو اتنے کوئی گل نہیں گل سنو بھئی میں اس وقت پورا ملک پھرنا جڑے قوم دے برابر بڑے کھڑے ہیں نا سچ کہہ اللہ میں اقبال اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا اللہ میں دیکھا ہے اس ملک دے اندر قرآن نالی چ رول رہا ہے رسول اللہ دے خدا دی توہین ہو رہی ہے ملک دے اندر اتو روزانہ فیصلہ ہوتا ہے اور بیان ہوندے نے کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس سے انسانی حقوق میں بہت بڑا جناب خلا پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے لہذا سن کے برداشت کیتا یار گل دی تو ٹھیک دین کی پکر دے اصل اپنے آپ کو پیر آکھیے آخیے دین کے ٹھیکارن کی دی سچی گل سن اصل گوارہ نہ کریے تو مر عوام چنگی رہی ترساں میں آخیا ترساں جائیں سنو ترساں پہ آخر جائیں کہ گل نہیں چھ درجے چھ درجے مقامی تبدیلیت اگر یہ لفظ نہ میں سر وڈا دیا گا اس کوئی گل نہیں سنو بھائی میں اس وقت پورا ملک پھرنا جہے قوم بے رابر بڑے کھڑے ہیں سچ کہہ گیا اللہ اقبال اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان الا اللہ میں لکھا ہے اس ملک دے اندر قرآن نالی چرل رہا ہے رسول اللہ دے خدا کی توہین ہو رہی ہے ملک دے اندر اتوں روزانہ فیصلہ ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس سے انسانی حقوق میں بہت بڑا جناب خلا پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے لہذا نبی پاک کی توہین پر سزا نہیں ہونی چاہیے حضور کی توہین ہوئے صحابہ نو گاڑا نکل ملک کے اندر سن لو خدا کے خلاف بولیا خدا قانون چلے لیکن کسے پارٹی والے اگ نہیں لگتی لیکن جدوں کسے پیر برابر کی گل آئے نا پھر وہ خدا تو رسول لڑائیاں پتہ نہیں کی کچھ ہو جاتا ہے یہ حال ہری پگا والوں ہے رات میری تقریر سن میں گل کیتی رسول اللہ دی توہین بارے قانون دی جو کچھ اس ملک چیتانی چل رہی ٹکس تو مس نہیں ہوئے جب میں کیا دس لکھ کا اجتماع پیڈ ہوئے تو مستفا کی عزت کی خیر رکھ ان لا لو جت سنگا جی مستفا کی عزت کی خیرت کی کرنی ہر شا قربان کر کے تو سر گزی رمدین شہید واگو کٹاون پہ آ جائے یہ میں گل کی تھی تو خدا کی قسم کر کے آن اٹھ کے ٹور گئے تین اٹھ کے ٹر گئے رسول اللہ کی توہین داستے ان دا بوتھا بوتر ملا جب ہے جماعت کی ہر گل کا ای گواہ بیٹھا جی میں لاہور گلزار سیفی پی رہ میرا بابا فرید کالونی جلسا سی ان دی صدارت سی نال عابد سیفی بھی آیا سی لاہور دا میرے ہاستے تقریباً سات اٹھ افغانی بلا کے اصلے پھر کے بٹھائے ہوئے میں ایک گل کی تھی. میں کیا پیر اور ہوتا ہے یہ برائی ہے ایمان لال دسو پیر اور پیروں نے پتر پیر تو بنتے ہیں پر فقیر نہیں ہوتے فقیر تو میرے علی ورگا بنتا ہے تکبیر <تصفح> <دا را> <تصفح> कोने? वक्त को नहीं फकीर बनता मेहनत न पीर का पुत्र मसल बह जाए पीर बन जाता भावे मेहनत की हो तो भावे ना, ना की मैं गल सची की नहीं इसे उत्ते उठ पसला कड़ लिया मसीते उन्होंने जो रौला पाया मैं तकरीर छी उत जाता रहा पिछों जल से करावन वाले दया बुढ़िया छतों से चढ़ गई انہیں آنا کا کھانا خراب ہوے اس ایڈا سا مول بھی سونی تقریر تک کرتا سر دہشت گرد ہاں کتوں گئے انہوں نے وہ حال کیا پھر جہے پیر سن ان جتیاں چکن کی توفیق نہیں ہوئی پیچھوں پا پوس انہیں بلا لائی بھائی یہ پتنا پایا پڑو یہ مر پیر صاحب اوڑی جناب جتیاں فل گئی مسیت دیا پچھلیاں کڑکیاں دروازے تھان ٹپ ٹپ کے پہ جان میرے, کولا ہے میرے کو آیا میرا کو مطلب پولیسا لال ملنے والا میرے لال تعلق سی آ ملک ملک امین چنگیت ریند اس کے چیشتی گال کر جناب ہاں جی اصل پہ دئیے تو میں آخر بئی میں نہ نو ندی مدعی بن کے جانا چاہنا تے نہ کدی ملزم بن کے جانا چاہنا میں اس پاک میرا فیصلہ دے نبی شریعت ہی کرے گی قسم خدا دی کر کے نہ سویرے وہ پیش ہوئے تھانے میں آخیا وہ سدے نے پہ میں کہ میں مدئی نہ میں ملزم پینٹ محلہ جانے سے وہ جانے میرا کی مقصد ہے قسمہ کہا خبردار میں کہا فقیر تھانے میں گوارا نہیں کرتا اے رسول پتھر خا د پہ دین دینے. تے اے تے خالی گل بھی سچی حق بھی آئے تے اٹھ کے اصل دکھائے جان یہ دہشت گردی ہے یا فقیری ہے اللہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو ہمیں یہ اسلام نہیں کہتا آپ بھی پہلا کرے پیرا آخ چا کرے تا بھی پہلا آپ نے جو مرضی کی سارا کچھ ٹھیک ہے یہ اسلام نہیں یہ دہام بازی ہے یہ ہے آپ غلط کرے تو گلط آخ غیر غلط کرے تو بھی گلتا آخ آپ ٹھیک کرے آک ٹھیک ہے غیر ٹھیک کرے آگ ٹھیک تک کرنا میں جڑیاں تھانوں کیتیاں میرا تب کوئی غیر کوئی بند شریقے کا کوئی جائیداد شریقہ پچھلا مہازدین مسئلہ نا جہیا میں گلا کیتیاں نے جے اے نہ ہو آپ دسو اتلے پیر واقعی اصل رو سو کلاشن کوف کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور کی شریعت میں مبلک کے لیے اصلاح اٹھانا جائز بھی ہے کیا مبلک کے واسطے فرد نہیں کہ وہ پتھر کھاوے تو دعا دے جے اگر یہ شریعت کا مسئلہ جائے اگر کسی نو پتا ہے میں تبلیغ کراگا میرے کوئی گال کڈے گا تو میں لڑ پاگا میرے کو برداشت نہیں ہونی وہ واسطے حرام تبلیغ تو مسئلہ دے پتہ نہیں شریعت حضور دے پتا کو نہیں تبلیغ وہ کر سکتا ہے اگلے تلوار سر بھی بٹ دیں گے کہ قبول کرے اگر لڑے نہیں یہ مبلک کا فرض ہے تلوار اٹھانا اور اصلا اٹھانا اس پر فرض ہے جو کافروں کے ساتھ بیرون ملک جہاد کر رہا ہو توجہ نہیں دیکھتی آخری گال میں ایک کرنا اور سونا یاد رکھنا ہے در و جا کسی تاریخ ودے جا تعریف تاریف لے نا تو کسے دی برائی بیان کٹے دا رب فکی ساری دنیا مخارے پرواہ نہیں ہوتی میں نکا رہی موربیا جاؤ ساری دنیا میری مخارے تھو ساری دہڑی میرے خلاف حوالے کٹن تو دین مینو ساری فرق نہیں میرا کدی نہیں آخری کرو اب کرو مجھے پتا ہی ربین والا بھی رب, رب تجا بھی اگر ڈرنے والی بات ہوتی تو آپ کو انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گزارش کیا کرتا سمجھ آئیے اگر ڈرنے والی بات ہوتی ٹھیک ہے علما کے خادم ہے علما کے خادم سمجھ آئی اللہ علماء کے ہم خادم ہو پتا ڈوب کے مر جانا چاہیے میں جواب دینا فرد کرو میری ہمشی کی میری اما بھی اس نہیں ہوں میں مثال پہ دینا مثال پہ دینا میرا سارا ٹبر یہودیت دے کھاتے لگا ہوں دا، تے کیا اس دے لگان سارے ٹبر اس پاسے جان نار، میرے تے حرام حلال ہو جانا ہے یا تیرے تے حرام حلال ہو جانا ہے حضرت فاروق کے آزم کا جو خاندان کافر گزرا ہے کیا حضرت عمر نو آخے گا کہ عمر اور تیرا پچھلا خاندان کی سی آہ... محال... آہ... سارا خاندان جا سکتا ہے نبی دش بدل تو منتھی صاحب میری گل سمجھ لگی لگی گل ٹھیک ہے بچہ صحیح کرتا ہے बाकी नारे का मैं, ना मैं ना कपड़े मेरा टब्बर रवे तू मेरे टब्बर नेखेगा या मेरी गल वेखेगा सची बोली अच्छा टब्बर वेखेंगा तो फिर कपड़े लाने पैने <laughs> جس ٹبر ویخ کپڑے لا مولا علی فرماتے ہیں بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو آ... ایک بندہ ایک بندہ سن ابینا کوبے دیک دریا کھوبے دیکھیا پیا اس بندے سانو لئی آیا جی دیوا اس آخیا او میں خوبیا پیا اس واسطے پیا نہ آیا جی کدھر تو سا کب جایا جی खुब्यावो समी गल तो सही कर गल दीदारी की मेरा एक जवाब है पहला दूसरी गल के جی میں جگہ جگہ سے بولتا پھر میں یہودیت کے خلاف کوفر بےغیرتی بے پردگی کے خلاف اللہ سونے کی مہربانی پہلو گھر سانب کے آیا جھوٹے پہ پالوا نت خدا دی بکواس کیتے تس لگے جاؤ آڈے چو کوئی بندہ میرے گھر کا بو آخرکاو گھر بندہ کوئی نہ जे शाम तई अंदरों बार भी आ जाए ना तो मेरा नक् वाह किबला शाह किबला अल्लाह सोने की मेहरबानी साड़ियां कंधा भी उचिया शाह साहब का क्या होना असा कंधा तो उत्ते फेर कपड़े ताने हुए ताकि आंध गो किस पासो जाती भी ना पवे और यह साडा पर जो मैं नहीं बनाया विरासत मेरा नाना एडा गहरा तारा सी मेरे अम्मा जी किबला फरमाते ने एडे गहरा तारा साप के रोजाना कुहारा रखना आखना जीओ जे मैं थानू कहीं घर वेख्या कुहारे नोड़ना एक दूसरा आप सरकार ने सानू फरमा मेरी अम्मा जी फरमाते हैं साडे नाना जी के बारे सानू फरमा दीवा फड़ के हवेली थी बड़ी वीडी जिमीदार बनते हवेली सी हवेली दे अंदर दे के अंदर देसे फरमा दीवा लैके फिरो तो मैं बहरू फिर जिथू रोशनी बहार पवनी है उठे बंद करना ताकि साडे घर कोई जाति ना मार सके मेरी अम्मा जी किबला खराब होती अम्मा जी डाक्टर को चले चलो किधरे कटाणी ना पाया जाए मैनू फरमान लगी पुत्र मैं दरूद भड़के तो तेल ना छनी अला शिफा देसी मैं गैर बंदे बह नहीं बखा Ổ, تمہیں دیل تمہیں دیول کوئی اثر سکا ہوتا ہے چبیاں جے جی دھی امام محمد جے ج میریا اپنیا ریاں ہوت جیل کٹنا لڑ لڑ جیل اپنی جان تلی ترقی پھرنا وا اپنی میری سکول ٹردی ہونی مار نہ کھنڈا خدا دی کر کے آنا میں اس مرشد مرید مریڈ چھ مہینوں دی بچی سید سد دے کپڑے مردوں دے کپڑے نہ رل کے باہر چلے گئے میرا بی ست دن روتا رہا فرمایا پتو میری اسی سال دی عبادت برباد کر دیتی گئیجنا میرے والی تاجدار گوللہ تنگیا سیمال میں لڑائیاں بس بسان لڑ پہ میرے سفر تے کر کے برا کیا فٹاؤ سرامت بھی میرے ہوا میرے سفر کرنا کا من آئے ہائے ہائے ہائے آپ نیچا سانو بھی پاؤ اللہ سے بندے آ میاں حیات صاحب رحمت اللہ اللہ کا فقیر سی میاں حیات شریف اللہ دا فقیر سی سی دا ایک پتر وکیل بنیا سکول پڑھیا آپ وسیعت کیتی سی رشید ہوں کا نام ہے میاں ابدل رشید ہر دے فرمایا میں